مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ ابھی تو آپ نے کافی وضاحت کا دکھا دینے کے لیے اور کافی طور پر دل مطمئن ہوا دوسری طرف یہ سوال کرنا تھا کہ یہ آغا خانی جو ہیں کوچہ جماعت والے جو آغاز خانے ہیں یہ صرف اگر نے عبادت گاؤں میں پڑھتے ہیں یا آپ کو ان کا کرنے پہ بھی کوئی اعتبار کریں یا ان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ اپنی عبادت گاؤں میں کیا کریں اور کیا یہ مسلمان ہیں بات یہ ہے اہل نظر بھائی خوجی آغا خانی شیعوں کا یہ قصیدہ ہے لیکن جو عام طور پہ ہمارے علاقوں میں شیعہ پائے جاتے ہیں وہ یعنی اسمعشری یہ اسماعیلی اور خوجے جو ہیں یہ ان سے نکلے ہیں اور ان سے زیادہ گمراہ ہیں اصل میں ان کے فرقے جو ہیں شیوں کے وہ کم و بیش پچاس سے اوپر علماء نے لکھے ہیں ہر امام کے کسی ایک بیٹے کو کسی فرقے نے ماننا تو دوسرے کو کسی نے ماننا امام حسن کی اولاد کو کسی نے ماننا تو کسی نے امام حسین کی اولاد کو ماننا اب امام حسن کے کئی بیٹے ہیں تو کئیوں سب کو جس جس نے ماننا علیحدہ علیحدہ فرقے ہوتے جیسے اسی طریقے جاس زیدی ہیں امام زید کو رضی اللہ عنہ کو ماننے والے تو ان میں ایک قدر مشترک تو یہ موجود ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ہیں جس اس میں تو قطن کوئی شک نہیں اب آگے ظلماتن خو کا ظلمات والی بات ہے صحابہ کے بعد دیگر عقائد میں کوئی کم گمراہ کچھ زیادہ گمراہ کوئی حضرت علی کو خدا کہتا ہے معذ اللہ کو حضرت علی کو مصطفیٰ سے زیادہ فضیلت دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل کو بھول ہو گئی حضرت علی کو وہی دینی چاہیے تھی کوئی کہتا ہے کہ یہ نبی ہیں یہ بھی بہرحال یہ سارے ان کے آگے مختلف عقائد ہیں یہ طے شدہ بات ہے کہ ان سب میں سے سوائے ایک فرقے تھے شیوں کے جس کو تفدیلیہ کہا جاتا ہے وہ صرف بدتی ہے ان پر کفر کا فصوع نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ اکرام پر الزام لگاتے ہیں صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں سید عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ نے کی عصمت پر الزام لگاتے ہیں تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوں گے کیونکہ سین صلیق اکبر کو قرآن نے شادی کہا قرآن کا ملک ہے اسلام سے خارج ہے سید عائشہ علیقہ کی بارات اور پاک دامنی قرآن نے بیان کی اب بھی جو الزام لگائے گا وہ دین دہر سے خارج ہوگا تو اس لیے یہ ان سے اسماعیلی جو ہیں وہ ان سے گمراہ ترین ہے ان کا امام جو ہے وہ ہر یعنی وہ اس کی لاد کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے پھر اس کی لاد کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے تو ان کا امام حاضر ہے وہ اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں اب دیکھ لیجیے جو ان کا آب امام ہے اس کی شریعت سے مطابق کیا ہے اس حیثیت کیا مولا علی جو کرتے تھے وہ کرتا ہے یاسنین فری مین جو کرتے تھے وہ کرتا ہے اس کو شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے وہ انگریزوں میں رہتا ہے انگریزوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے نداری شیخ کا نام تک نہیں ہے نماز وہ, وہ ویسے ہی ہے شیعہ پڑتی ہی نہیں ہے وہ شاید کہتے ہیں کہ مانسی پڑھ گئے اس لیے وہ خوجے اور اسماعیل یہ وغیرہ یہ شیئنوں کے گزرات نیچے جی مجھے